اور وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سنت نہیں ہوگی کوئی نماز نہیں ہوگی ہم کہتے ہیں حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ عصر کی نماز نماز نہیں ہوگی تو پھر کیوں اس کو پڑھاتے ہوزا ہے تو وہاں پر بھی فجر کے بعد قزا ہے نا پڑھنے تو ان کو حالانکہ قضا نہیں ہے وہاں وہاں حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی کی ایک صحابی نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دو رکا سنت پڑھی اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کون سی نماز پڑھی کہاں کے کہ فجر کی سنتے میرے رہ گئی تھی نبی علیہ السلاۃ والسلام نے ان پر خاموشی اختیار کی سید نے میں سید نے خدیمہ میں سنندار قطنی میں سنم ابوداود میں سنم نسائی میں جامع ترمیزی میں سب میں عدیث موجود ہے یہ جو کتب صطہ کے حوالے میں نے دیے ہیں مسلم بخاری کے علاوہ اس میں وہ روایت مرسل ہے اور سید نے بان سید نے فضیما اپنے سنندا رتنی میں اور مسند اح احمد میں صحیح صنعت کے ساتھ مرفو ہے کہ اس صحابی نے اس فجر کے سنتے پڑھی ہے اور اللہ کے نبی نے اس کو روکا نہیں ہے پڑھنے دی دیے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں پڑھنا چاہیے جماعت کے ہوتے ہوئے کوئی نماز نہیں ہوتی تو یہ بات بالکل غلط ہے اگر اس آیات کو فرض نماز امام کے پیچھے مختدیوں کے لیے چسپا کیا جائے تو چلو یہ آگے آیات میں پڑھو اللہ نے فرمایا فرمایاد کرو اپنے رب کو سے کہا اپنے دل میں یہ بھی تو نماز کے ساتھ منسلک کرو نا یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل میں کے ساتھ وخی اور ڈرتے ہوئے ودون الجہر جار کے آواز کے بغیر بغیر جہری اس میں تو بالکل فاتحہ پڑھنے کے کیفیت ثابت ہوتا ہے کہ جہری نہیں پڑھنا ہے منل قول بالکل دکھ وسال بات کرنے میں سے صبح اور شام اور اکثر نمازی جہری کون سی ہے سوال ہے نا فجر کی نماز میں جہری کرت ہے مغرب اور عشاء میں جہری کرت ہے اور قرآن میں یہ دو اوقات جو آئے ہیں اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتے ہے بالکل دے والا سوال صبح اور شام معلوم ہو جہری نمازوں میں امام کے پیچھے تم کرت کرو لیکن کیسا کرو استآ سے کرو بالکل دبئی والا سوال جہری نماز اس میں ثابت ہوتی ہیں اور اس میں اپنا سنن ابداود میں ادیس سنن نسائی میں جاب ہوں فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے زہر اور عصر کی نماز میں تیرے رکاطوں میں فاتحہ اور فاتحہ کے ساتھ سورت ملا کر پڑھتے تھے اور آخری دو رکعتوں میں وہ فل و خر بھی کتاب صرف فاتحہ پڑھتے تھے اس لیے کہ جب نماز جہری ہوگی تو اس میں صرف فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا ہے جب سرری نماز ہوگی جس میں امام کا کرت تم نہیں سنو گے تو اس میں تم کرد بھی کر سکتے ہو فاتحی کے علاوہ اور فاتحہ بھی پڑھنا ہے فرمایا من غافل نہ بچ یہاں پر بھی وہ غفلت والا بات آئی کہ نا کہ جو مختدی امام کے پیچھے نہیں پڑھتے وہ غافل ہوتے کہ نہیں ہوتے وہ تو اللہ اکبر کہہ کے بس پھر اپنا کاروبار شروع کر لیتے دکانوں کا حساب کرے یا گاڑیوں کا حساب کرے وہ امام جب رخو میں جاتے تو وہ بیچارہ چاروں میں سے جاتے جس طرح ڈرائیور پاؤں کو دیکھے بغیر برک دباتے کیونکہ پاؤں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتے پریکٹیکل ہو جاتے تو یہ بھی بس امام کے پیچھے اوپر نیچے ہوتے اس کو باقی پتہ نہیں ہوتا کہ امام کہاں جا رہے اور میں کہاں جا رہا ہوں کیوں پڑھنا ہی نہیں ہے پیچھے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ غافل نہ بننا ہے نماز کے اندر غفلت نہیں کرنا ہے اور اپنی پوری زندگی غفلت میں نہیں گزارنی ہے بلکہ ہر وقت اللہ کو یاد کرنا ہے جو تیرے رب کے پاس ہے اللہ رونا وہ تکبر نہیں کرتے ہیں ان عبادت کے تسبیح بیان کرنے سے اللہ کی عبادت کرنے سے تصویر بیان کرتے ہیں وَلَهُ اور اس کے لیے وہ سجدہ کرتے ہیں اب یہاں ایک اہم بات جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے آپ ان سے آپ یہ آیات پڑھ کے پوچھیں کہ اللہ فرماتے ہیں جو بھی ان دربے وہ تکبر نہیں کرتے تو جب تم کہتے ہو کہ اللہ ہر جگہ ہے تو ہر متکبر کے پاس اللہ ہو گیا نا ہر متکبر اللہ کے پاس ہو گیا اور ہر متکبر کے پاس اللہ ہو گیا تو دنیا میں پھر کون متکبر رہ گیا پھر اللہ تعال نے یہ کیوں قرآن میں فرمایا یہ تو یہ لوگ تکبر کرتے تکبر اللہ جب فرماتے ہیں جو اللہ کے پاس ہے وہ تکبر نہیں کرتے جن کے پاس اللہ ہے وہ تکبر نہیں کرتے اور صوفیوں کا یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے تو معلوم ہوا کہ دنیا میں پھر کوئی متکبر نہیں رہا تو لانا معنی یہ کرنا پڑے گا کہ اللہ ہر جگہ نہیں ہے وہ ہے عرش پر مستوی اور یہاں رات یہ ہے کہ ان الدینہ ان دربیہ اس مراد وہ ملک فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ اتنے بڑے وجود کے باوجود لا وہ لاستر نہیں کرتے ہیں اللہ کے عبادت میں مصروف رہتے ہیں مگن رہتے ہیں ان کا کام کیا ہے وہ تسبیح پڑھنا تقدیس پڑھنا تحمید پڑھنا یہ ان کی ذمہ داری ہے ان کی عبادت پوری زندگی ان کی عبادت ہے کسی لمحے میں وہ اس سے غفلت نہیں کرتے صورت کی خصوصیات اس صورت میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام وسلام کے سجدے کا واقعہ ذکر کیا ہیں تفصیل کے ساتھ اور پھر ابلیس شیطان کا وسوسہ دینا اور جنت سے اس کو نکالنا نمبر دو اللہ رب العالمین نے لباس کی نعمت کا ذکر اس صورت میں کیا ہے کہ لباس عظیم نعمت ہے اس کو حلال اور جائز طریقے سے استعمال کیا جائے اور اپنے وجود کو شریعت کے مطابق اس میں ڈام کر اللہ کی عبادت کرے زینت اختیار کرے غیر شرعی لباس سے اپنے آپ کو بچائے اور تقوی جو ہے وہ اللہ کا عظیم لباس ہے وہ لباس التخوا تقوے کا لباس ضرور اختیار کریں نمبر تین اصحاب الاعراف اصحاب الجنہ اصحاب النار تینوں کا آپس میں مکالمہ باتیں اس صورت میں تفصیل سے ہیں نمبر چار مسان السلام کا واقعہ اس صورت میں سب سے زیادہ تفصیلی ہے اور باقی نبیوں کا واقعہ بھی اللہ نے مختصراً ذکر کیا ہے اس صورت میں نمبر چھے عالم کا حال جب وہ دنیا کی طرف جھک جائے اور دین کو چھوڑ دے اللہ نے کتے کے ساتھ اس کی مثال دی نمبر سات اصحاب الصبت جنہوں نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کیا اللہ نے ان کی تجدید بیان کی نمبر آٹھ توحید پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے تمام اولاد سے وعدہ لیا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے جو اسے انحراف کرے گا وہ وعدہ شکن ہے وعدہ خلاف ہے نمبر نو شرک کے تمام قسموں پر اللہ نے رد کیے صورت میں نمبر دس اللہ رب العالمین نے آداب بیان کیے ہیں آداب ہسنا دائی کے لیت الفال ماخبر سورت کے ساتھ تعلق پہلے اللہ رب العالمین نے دلائل اخلیہ نقلیہ کے ساتھ توحید کو ثابت کیا اب یہاں اللہ رب العالمین اس توحید کے لیے قتال کا ذکر کرتا ہے کہ اس کے لیے اللہ کے رستے میں لڑنا ہے اور اس کے لیے آداب بھی بیان ہے اس صورت میں تاکہ مشرقین کی قوت اور طاقت کو تہذ نیس کیا جائے برباد کیا جائے نمبر دو پہلے صورت میں اللہ رب العالمین نے دعوت دی ہے کہ اپنے اندر ضرورت پیدا کرو بہادری پیدا کرو تو اس صورت میں اللہ رب العالمین نے اس کو مزید بڑھایا ترقی دے دی رہی. کہ دعوت کی ضرورت کے ساتھ کتاب کی ضرورت ضروری ہے نمبر تین پہلی صورت میں اللہ رب العالمین نے معاندین کا ذکر کیا وہ قومیں جو اعنات کرنے والے ہیں اور انہوں نے نبیوں کی ترجیح کی ہے ان کا تذکرہ فرمایا تو اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی اور مشرقین مکہ کا مقابلہ اور ان کا تذکرہ کیا ہے نمبر چار صورت آرام کے آخر میں اللہ رب العالمین نے دعوت کی تبلیغ کے لیے اصول بتائے بچاؤ چاہے وہ انسی ہو یا جننی بلکہ درگزر سے کام لو اپنے دعوت کی کامیابی کی طرف دیکھو فائدے کیا ہے اور کس طرح وہ کامیاب ہو سکتا ہے تو اس صورت میں اللہ رب العالمین نے قتال کے اصول بتائے ہیں آداب کے لیے آداب کہ دعوت اور قتال یہ دونوں بہت بڑے بنیادی اصول ہے دن کی ترقی کے تو یہ بغیر آداب کے نہیں ہو سکتے نمبر پانچ پہلے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ منکرین توحید پر اللہ کے عذاب کی کس طرح قسمیں آئی ہے اللہ نے نازل کیا ہے تو اب اس صورت میں اللہ رب العالمین ان پر عذاب کا ایک شکل ذکر کرتا ہے جو کہ دنیا میں تاریخی جنگ جنگ بدر کے نام سے مشرقین نے اللہ کے توحید کے خلاف آنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو زریل رسوا کیا اس صورت کا عنوان ہے پہلا عنوان یہ ہے کہ اللہ کے رستے میں نکلنے والے لوگوں اللہ رب العالمین کا جو مال ہے مال انفال اس کو اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر تقسیم کرنا ہے اس کا تذکرہ جہاد کے وقت ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اخلاص کے ساتھ کتاب کرو مال کے لیے تمہارا توجہ نہیں ہونا چاہیے نمبر دو شرک کے خاتمے تک کفر کے خاتمے تک مسلمانوں پر جہاد فرض ہے وہ کرتے رہیں گے توحید کے غلبے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع اس رب کریم کے نام پر ہم اس سورت کو شروع کرتے ہیں جو نہایت میں ربان بہت رحم کرنے والا ہے سوال کرتے ہیں آپ سے غنیمتوں کے بارے میں قل آپ فرما دیجئے الانفال للہ غنیمتیں اللہ, اللہ کے لیے ہیں اور رسول اس کے رسول کے لیے ہیں فتق اللہ فضر اللہ سے اصلاح کرو آپس میں اللہ, اللہ اور اللہ کے کے اطاعت کرو ان تم اومنی نگر ہو تم تمن بدر کے جنگ لڑنے کے بعد صحابہ میں مالی غنیمت پر اختلاف آیا بعض نے کہا کہ جنہوں نے لڑائی کی انہوں نے کہا مال ہم لیں گے ہمارا حق بنتا ہے دوسروں نے کہا کہ ہم نے دفاع کیا ہے پیچھے رہے ہم ہم تو اس انتظار میں تھے اگر تم کمزور پڑیں گے تو ہم حملہ کریں گے تو ہمارا بھی حق بنتے تیسری جماعت نے کہا کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے کرے تھے کہ کہیں اللہ کی نبی پر کوئی حملہ نہ کر دے تو ہم نے تو بہت بڑے مقصد کی حفاظت کی ہے ہمارا بھی اس میں حق ہے اور کسی بھی مسئلے میں اختلاف کا آ جانا جب دلیل شرعی موجود نہ ہو یہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ ابھی اللہ تعالی نے یہ پہلے جنگ کا موقع دکھا ہے تو مالی غنیمت کے تقسیم کے لیے کوئی شرعی اصول موجود نہیں تھے تو ایسی چیز میں اختلاف کا آ جانا ہو سکتا ہے لیکن جب شرعی دلیل آ جائے پھر اختلاف کرنا یہ انتہائی مضموم ہے تو اللہ رب العالمین نے یہاں شرعی اصول بتا دیے کہ اولا تمہارا جہاد جو ہے وہ مال کے لیے نہیں ہونا چاہیے یہ تو بالکل اپنے نیت سے نکالو کہ ہم مال کے لیے لڑیں گے مالی غنیمت ملے گی نہیں تمہارا قتال صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے باقی جو ہے مال وہ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت میں ملے گا جس کو بھی ملے گا تو فرمائے کہ تم اطی اللہ اور اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو یقیناً صحابہ سچے تھے الدینہ یقیناً ایمان والے لوگ وہ ہیں اعداد ہو جب ذکر کیا جائے ان کے سامنے اللہ اللہ کا ذکر ہو وہ جلد تو ڈر جاتے ہیں ان کے دل وہ تلاوت کی جاتی ہے علیم ان پر آیات وسلح کے آیتے ہیں زعت تو بڑھ جاتے ہیں وہ ایمان ایمان میں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے ایمان کا بڑھنا ایک شرحی مسئلہ ہے ایمان ایمان جو ہے بے اعتبار کیفیت اور بے اعتبار کیمیت کم اور کیف اس میں علماء نے اختلاف کیا ہے کہتے ہیں کہ بے اعتبار کیفیت اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے یہ تو بڑھے گا ایمان بڑھے گا اس لیے کہ جتنے بھی انسان احمد کرتا ہے تو احمال کی وجہ سے انسان کا احمد بڑھتا ہے ایمان بڑھتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ایمان بڑھتا نہیں ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ایمان وہ تو تعارف کا ہے تعارف اللہ کا تعارف رسول کا تعارف کتابوں کا تعارف قیامت کا ان چیزوں پر آپ نے یقین بنا لی ہے اس میں کیا بڑھے گا کیا گٹے گا ان کا جواب علماء نے دیا ہے اس تعارف میں بھی تو کمی جاتی ہوتی ہے کسی کو اللہ کا معرفت زیادہ حاصل ہوتا ہے کسی کو کم حاصل ہوتا ہے تو جب تعارف اور معرفت بڑھتا ہے گٹتا ہے تو ایمان بڑھ گیا گٹ گیا لہذا قرآن کے نصوص سے کئی آیتیں امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے لایا ہے اس پر قرآن کریم کی آیتوں کو جمع کیا ہے اور کہا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے یہ آیت بھی صریح دلیل ہے زیادہ توان ایمان بڑھ جاتے ہیں ان کا ایمان وہ اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں یہ صحابہ یا عظیم صفات اللہ وہ جو قائم کرتے ہیں نماز کو وہ ممارکن اور اس میں سے جو ہم نے خرچ کرتے ہیں علاقر حق کا یہ لوگ مومن ہے حقیقی سچے مومن یہ لاہم درجات ان کے لیے درجے ہیں اندر ربیم ان کے رب کے پاس وہ مغفرت اور مغفرت ہے ورز کن کریم اور عزت عزت والا عزت ہے صحاب کے نام کے درجات یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے درجات ہیں ان کے اعلیٰ اور کم لیکن تمام صحابہ کو اللہ نے کیا فرمایا هم المؤمنون حق کا یہ حقیقی مومن ہے ان کے مومن ہونے میں کوئی شک نہیں اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں علماء مصطلح میں جو عدیث کے مسترقین ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ جب راوی کی روایت صحابی تک پہنچ جائے اب جناۃدل ختم ہو گیا اص صحابت عدول تمام صحابہ عادل ہے مومن ہے بس ختم ان میں کوئی جھوٹا نہیں ہے صحابی تک صنعت کی کوشش ہوتی ہے پر جرا ہو سکتا ہے تبا پر ہو سکتا ہے صنعت کے باقی کڑیوں پر ہو سکتا ہے بات صحابی پر پہنچ گئی بات ختم اس آیات نے صحابہ کے ایمان کا اعلان اور حقیقت ثابت کیا یہ حقیقی مسلمان ہے اور فرما ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت والا رزق ہے کما اخرجک ربوں کا جس طرح کے نکال آپ کو آپ کے رب نے ممبئی جگہ کے گھر سے بلحاق کے حق کے ساتھ وا ان فریقا من المؤمنین یقینا اِگرو ایمان والوں میں سے لقارہون البتانا پسند کرتے تھے دوسری ہجری میں جنگ بدر کا واقعہ آیا ہے رمضان المبارک کا مینہ 17 تاریخ دوسری ہجری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملتا ہے کہ شام کے علاقے سے ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے سو اونٹوں پر سامان لیدا ہوا ہے اور مدینے کے قریب سے وہ گزریں گے اور یہ وہ کافلہ ہے جس میں مکے کے تقریباً بڑے بڑے تاجروں کا مال موجود ہے ان لوگوں کا یہ طریقہ موجود تھا کہ گرمی کے موسم میں ایک طرف اور سردی کے موسم میں دوسرے طرف فشتا و شیف کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف وہ سفر کر کے تجارت کرتے تھے اب جب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ابو سفیان کا کافلہ آ رہا ہے سو اونٹوں پر سامان ہے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو خبر دی کہ تیار ہو جاؤ اس قافلے کو ہم نے لوٹنا ہے مدینے سے تقریباً قریب چند میلوں کے فاصلے پر سمندر کے ساحل کے کنارے پر یہ گزرے گا نبی علیہ السلام نے تیاری کی اور اس قافلے کے کی لوٹنے کے لیے نکل گئے جب کچھ ساتھی نبی اسلام کے وہاں سے گزرے اور ابو سفیان کے کافلے کے کچھ افراد اس رستے پر آئے وہاں انہوں نے دیکھا کہ اونٹوں کے جو گوبر ہوتے ہیں گوبر اس میں کجور کے دانے ہیں کجور کے جو گٹھلیاں ہوتی ہیں یہ وہ اس میں نظر آتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس میں شبہ ہے کہ ہمارا راستہ کسی نے روک دیا ہے اس لیے کہ یہ جو اونٹ یہاں سے گزرے ہیں یہ مدینے کی اونٹ لگتے ہیں اور مدینے کی اونٹوں کا اکثر خوراک اس گٹلیوں کو استعمال کرتے ہیں اس سے انہوں نے ریکی جس کو ریکی کہتے ہم اور جاسوسی انہوں نے پہچان لیا کہ ہمارے رستے کو کہیں روک دیا گیا ہے یعنی ہمارے تعاقب میں کوئی نکلے ہیں تو انہوں نے مکے کی طرف پیغام بھیجا اور فوراً اپنا رستہ بدل دیا کہ کافلے کو لوٹنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی آئے ہیں اور فوراً آپ لوگ مدد کے لیے آجاؤں ابو جہل نے اپنے قوت اور طاقت کے ساتھ ایک افراد نو سو سے زیادہ یا ایک افراد کو لے کر اور اپنے بڑے جوش خروش کے ساتھ سراب وغیرہ اٹھائے ہوئے ساتھ اپنے جانور لیے ہوئے کہ وہاں جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو قتل کریں گے اور تین دن وہاں جشن بنائیں گے شراب پیئیں گے اور گوشت کو بن بن کر گائیں گے یہ جوش اور ولولوں کے ساتھ اور یہ مشرکانہ قدرا آج بھی مسلمانوں میں بھی ہیں اپنے ساتھ گویا ناچنے والے گانا گانے والے عورتوں کو بھی لے کر آئیں ابھی مسلمان فوجوں کے ساتھ بھی گانے والے چاہیے ان کو گانا ادھر نورجان نے گانے گائے تھے تو پاکستان کی فوج غالب آئی تھی گانوں پر جو غالب آتے وہ پسپا ہو جاتے جلدی شریعت میں اسلام کا عظیم جو عقیدہ ہے نظریہ وہ اللہ کے لیے لڑنا ہوتا ہے اس میں گانوں کی ضرورت نہیں ہوتے باہر کے وہ ایک ہزار کا لشکر آیا ادھر نبی صلی اللہ وسلم کے ساتھی تو اس قابل کو لٹنے کے لیے گائے ہیں یہ تو پروگرام ہی نہیں ہے کہ ہم نے مقابلہ کرنا ہے جہاد ہوگا لڑائی ہوگی طافلے کے ساتھ کتنے اجمی ہوں گے دس ہو جائیں پندر ہو جائیں بیس ہو جائے پچاس ہو جائیں تو ان کے پاس اصلہ تو نہیں ہوتے لہٰذا آسانی سے ہم پکڑ کے اور ان سے سامان چھین لیں گے باہر کے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ارادہ اور تھا تمہارا ارادہ اور تھا اللہ نے ابو سفیان کو بچایا اور ایک ہزار کے لشکر کے مقابلے میں تین سو صحابہ کو آمنے سامنے لائے تو صاحب کرام کے بارے میں یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا حق یہ جا جرا کا حق کے بارے میں مباحثہ کر رہے تھے کہ ہم نہیں لڑتے ان کے ساتھ جیسے ہم کمزور ہیں توڑے ہیں ہم تو آئے تھے کافلے کو لوٹنے کے لیے اور وہ کافلا بچ گیا اب تو یہ ایک ہزار کا لشکر سامنے آ گیا تلوارے اور گھوڑے ان کے پاس ہے کیسے لڑیں گے فرمایا کہ گویا کہ وہ کھینچے جا رہے ہیں موت کی طرف اور وہ دیکھ رہے ہیں, ایسا ہیں جس طرح موت کے طرف کسی کو کھینچ کر جائے اور لشکر اصلے سے لیس مقابلے میں تین سو تیرہ اور اسلح بھی کوئی نہیں سواریاں بھی نہیں ہیں انتہائی غربت ہے اللہ فرماتے حکم اللہ ہو جب وہ عادہ کیا تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت فتح نے دو گروہ میں سے ایک کا دو گروہ میں سے ایک کا کیا مانا سے ایک تماری لی نبی علیہ السلام کو خواب میں اللہ نے دکھایا کہ یا تو ابو سفیان ہے اس کے قابل پر تم نے حملہ کرنا ہے یا ابو جہل ہے ان پر حملہ کرنا ہے ان دونوں میں سے ایک تمہاری لی ہے اب پسند کیا ہے وہ تم چاہتے تھے شو کا تھے کہ ہو بغیر اسلے کا شوق کہتے نا عام طور پر کانٹے کو بھی شوکا کہتے کانٹا یہ ہمارا اسلے والا غیر شوقا بغیر اسلے والا تو قافلہ بغیر اسلح کے اس کو لوٹنا تم چاہتے تھے فرمایا غیر عزات شوق القم ہو تمہارے لیے ویز اللہ ہو چاہتا اللہ تعالی اللہ, اللہ نے یہ چاہا چاہتا اللہ تعالیٰ اللہ نے کلمات ہی حق کو حق کر دے اپنے حکموں کے ساتھ اور کان ڈالے دا جڑ اللہ نے کچھ اور چاہا تم نے کچھ اور چاہا ابھی بھی ایسا ہوتا ہے نا روس کچھ اور چاہتے ہیں امریکہ کچھ اور چاہتے ہیں فرانس اور برطانیہ اور, اور چاہتے ہیں ہندوستان کچھ اور چاہتے ہیں اللہ کچھ اور کر لیتے امریکہ نے کوشش کی روس کو توڑنے کی وہ اس کے لیے بن گیا اب وہ مجھے دین کے لئے جو مصطبت بناتے ہیں وہ خود ان کے لئے سرداز بنائے ہر جگہ جائے کہ پس چاہتے ہیں اور یہ اللہ کی تدبیریں ہوتی ہیں ام ابرمو امرن فئرنا مبرمون فرمائے الوحق الحق ویبتل الباطلہ تاکہ حق کو حق دکائے اور باطل کو باطل ویبتل الباطلہ ولو کریہ المجرمون اگرچہ نہ گوار ہے نہ پسند ہوئے مجرمین کو یہ بات اگرچہ مجرمین کو ناغوار ہو لیکن اللہ ایسے کرتا ہے کیونکہ اللہ مجرمین کے فیصلوں پر تو نہیں چلتا ہے وہ اللہ کے اپنے فیصلے ہیں استستغیسون عرب لکم جب فریاد کر رہے تھے تم اپنے رب کو فستجاب علکم فستقبول کیاو اللہ نے اس رب تمہارے نے تمہارے فریاد کو اور جواب میں کیا کہا انیم امدکم یقنا میں تمہارے امداد کروں گا بے الف من الملائکت ایک ہزار فریشتوں کے ساتھ مردف پیچھے آنے والے مردف کہتے ہیں نا ردیف ردیف کہتے ہیں اس کو جو تیرے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا ایسے فرشتے جو لین سے آ رہے ہیں جس طرح فوجی آگے پیچھے لین سے جا رہے ہیں فوجی حالات میں ہے وہ استغاثہ غص العظم کس کو کہتے ہیں غوث مددگار اللہ محمد کس تصویر جس تم استغاثہ کر رہے تھے مدد مانگ رہے تھے غوث العظم مانا سب سے بڑا فریاد رس یہ اللہ کی صفت ہے شرک ہے وہ کیا غوث العظم ہوں گے وہ اپنا مدد نہیں کر سکتے فرمایا نہیں بنایا اللہ تعالی نے خوشخبری کی لی وطمع اور تاکہ مطمئن ہو جائے اس کے ساتھ تمہارے دل وہ سرد اللہ من نہیں ہے امداد مگر اللہ کے طرف سے ان اللہ حاضر و حکیم یقینا اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے اللہ تعالی نے اس آیات میں کچھ اور باتیں بتائی کہ دیکھو یہ جو فرشتوں کا میں نے اعلان کیا ہے یہ طبعی طور پر تمہارے دلوں کے کی اطمینان کے لیے ہے کیونکہ جب معلوم ہو جائے کسی کو نا کہ اتنے افراد ہمارے مدد کے لیے آتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی آنے والا نہیں ہے تو ایمان تو پھر بھی اللہ پر ہوتا ہے کہ اللہ مدد کر لے گا لیکن اس پریشانی میں ہوتا ہے کہ ہوگا کیسے اور جب ہوگا پیسہ ہو جائے کہ ایسا ہوگا تو اطمینان ہو جاتے جیسے کہ عبداللہ بن تابے نے کہا تھا اللہ تو میرا مدد کرے گا تو مجھے بچا سکتا ہے لیکن مجھے معلوم نہیں کہ کیسے بچاؤ گے تو اللہ نے پہاڑ پر زلزلہ لایا اس کو بچایا ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ یہاں اللہ فرماتے کے فرشتوں کے مدد کا میں نے اعلان اس لیے کیا ہے وما جو اللہ اللہ بشرا تاکہ تمہارے لیے خوشخبری ہو جائے کلو اور تاکہ مطمئن ہو جائے اس کے ساتھ تمہارے دل پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ومن من یہ ذہن میں رکھو کہ یہ ایک ازار فرشتے بھی کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ کا نصرت نہ ہو وہ اللہ کا نصرت ان کے ساتھ ہوگا ان کو میں وہی کرتا ہوں ان کا مدد کرتا ہوں اور جیسا کہ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں معنی میرے مدد تمہارے ساتھ ہو فرشتے بھی اللہ کی مدد کے محتاج ہے فرما سند اس لیے کہ وہ عزیز حکیم ہے اس جو رہے تھے تم کو نعاس معنی مانا اونگ جنگ کے دوران میں اونگ کا آنا یہ اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے امن اطن امن کے ساتھ من ہوں کے طرف سے سابقاتے ہمارے ہاتھوں سے تلواری گر رہی تھی ہم اٹھا رہے تھے اور نازل رہا تعالی اوپر اسمان پانی لے تاکہ پاک کرے تمہیں بھی اس کے ساتھ اور لے جائے تم سے رجحان شیتان کی نجاست پلی تھی ولیئر بتاؤ تاکہ مضبوط کرے آلو بے تاکہ مضبوط کر دے اللہ کلو تمہارے دلوں کو اور اور مضبوط کرے اس کے ساتھ تمہارے قدموں کو اب یہ جنگ بدر جہاں ہوئی ہے ایک درمیان میں نالا سا ہے اس طرف مکے کے جانب وہ مکے والے لوگ مشکل مکہ ہے اور دوسری جانب مدینے کے طرف یہ مدینے کے صحابہ ہے درمیان میں نالا سا ہے جس طرح چھوٹا سا نہر ہوتا ہے اس طرف زمین جو ہے وہ ریت ریتلی زمین ہے اس طرف زمین جو ہے وہ سخت اور بارش کے بعد اس میں چکناہٹ پیدا ہوتا ہے تو چونکہ یہ تیروں کا اور تلواروں کا دور تھا کا دور تو تھا نہیں کہ دور سے فائرنگ کریں گے تو اس بارش کی وجہ سے ریتلی زمین جو ہوتا ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے اس میں پاؤں پسلنے کا موقع نہیں ہوتا ہے اور سخت زمین جو ہے جس میں چکناہت پیدا ہوتا ہے اس میں انسان پسلتے رہتے ہیں پسل جاتے ہیں ایک فائدہ تو یہ دوسرا فائدہ یہ کہ جو پانی کا جانب تھا وہ نے مکہ نے پکڑ لیا تھا تو سابق رام کو شیطان یہ وسوسی دے رہے تھے کہ پانی نہیں ہے جنگ میں تو پیاس بہت لگتے ہیں اور زخمیوں کو تو پانی بہت ہی زیادہ چاہیے تو تمہارا کیا بنے گا اور اتنے میں نماز کے لیے بھی پانی چاہیے انسان جو ہے وہ نوجوان ساتھی ہے بھائی ہے ان کو غسل کی بھی ضرورت آئے گی تو پانی کہاں سے آئے گا تو اللہ نے بارش برسایا بارش کی وجہ سے انہوں نے پانی جمع کیا اور غسل کے لیے بھی وضو کے لیے بھی جانوروں کے لیے بھی اور ظاہری اور باطنی تہارت کے لیے اللہ تعالیٰ نے برا انتظام کر لیا تو اس لیے فرمایا کہ رجز اور شیطان شیطان کے رجز کو بھی ہٹایا تو اس کا سوچتا فکرتا تھا خیال تھا اور تمہارے قدموں کو بھی مضبوط کیا اذ یوحی رب کا جب وہی کر رہے تھے آپ کے رب مانا الہام اللہ کا امر فرشتوں کو الیل ملائکت فرشتوں کو انیم آکم میں تمہارے ساتھ ہوں فسبت اللذینہ فثابت قدم کرلو ان لوگوں کو آمنو نے ایمان لیا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرا مدد تمہارے ساتھ کیسے مدد کروں گا کے ان قریب میں ڈالوں گا فی قلوب اللذینہ کا فرور روبا ان لوگوں के دلوں میں خوف روف ڈال دوں گا فضری بو فس مارو ان کو خوانا کو گردنوں سے اوپر وزرب میں نہ مارو ان میں سے کل بنانا ہر ایک بند ہر ایک جوڑ کو یہاں سے ثابت ہوتا ہے گردن اتارنا گردن اتارنا ثابت ہو گیا نا گردن میں مارو گردن اڑاؤ جوڑ جوڑ میں ان کو ضربے لگاؤ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرا مدد فرشتوں کے لیے بھی ضروری ہے اور میں ایسا مدد کرتا ہوں کہ دشمن کے دل میں خوف ڈال دیتا ہوں یہ خوف اللہ کا وہ نصرت ہے وہ مدد ہے جس کے لیے کسی چیز کی بھی ضرورت پھر نہیں ہوتے اس کے پاس اسلح بھی ہو وہ بھاگے گا افغانستان میں روس کے اسلحے سے روس نے مار گایا مجاہدین اسی سے اسلح چھین کر کے اور انہیں پر استعمال کرتے تھے اگرچہ دوسرے ملکوں نے غیر مسلم اور مسلم سب ان کے خلاف لڑ رہے تھے لیکن روس سے جو اصلت چھینہ تھا وہ بڑی مقدار میں چھین کر کے ان کے خلاف استعمال کرتے تھے ابھی بھی امریکوں سے چھین کر کے استعمال کرتے ہیں باقیدہ یہ اللہ کا مدد ہوتے ان کی دلوں میں خوف ڈالنا فرمائے سبب کیا ہے ایسا ذالک بے ان نومجی اس لئے کہ یقیناً انہوں نے شاق اللہ مخالفت کی ہے اللہ تعالیٰ کے اور رسول ہے اس کے رسول کے وہئی اور جو مخالفت کرے اللہ رسولہ اس کے رسول کے فائدہ اللہ شدید الخاب یقین اللہ تعالیٰ سزا دینے والا ہے مانا یہ کہ جو لوگ اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے وہ سزا کے لائق ہے اب آپ بتائیں کہ اگر ہم مسلمان اللہ اور رسول کی مخالفت کریں گے تو ہم سزا کے لائق ہوں گے یا نہیں اب یہ تو نہیں ہو سکتے نا کہ ہم اللہ اور رسول کی مخالفت کریں اور اللہ کا نصرت مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو یہ دونوں متضاد شدے ہیں. مومن اللہ کے بندے بنیں گے تو اللہ کا نصرت ان پر ہوگا مدد ہوگا کافر یہود نصارات مجوس ہندو وغیرہ وہ اللہ کی باغی ہیں تو تب اللہ ہمارا مدد کرے گا جب ہم اللہ رسول کی اطاعت کریں گے اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ رسول کے مخالفت کی ہے ذالک انفضو کوہو یہ ہے چکلو اس کو وَأَنْدَرِ الْكَافِرِ نَع یقیناً کا کے لیے آنکھ کے عذاب ہے یعنی یہ خوف اخروی اللہ فرماتے یہ تو دنیا کا عذاب ہے چک لو تلواروں کی صورت میں گردنوں کے کٹنے کی صورت میں جوڑوں کے ٹکڑوں کی صورت میں آخرت کا جانم کا عذاب وہ اس سے الگ ہے وہ اس کے ساتھ موافق نہیں ہے صورت عال عمران میں ہم نے پڑھ لیا طرح فِي فِي تسفیہ <يَلْعَيَن> ہوا تھا اس کا فرمائی آئیو والو ادا لم الزین جب تم ملو ان لوگوں سے کفر ہو جنہوں نے کفر کیا ظہف اکٹھے ہو کر ذہف ظہف اصل میں جو بچہ چلتا ہے نا شروع شروع میں جو قدم لیتا ہے اس چلنے کو بھی ذہب کہتے ہیں حرکت کرنا اور لشکر کے بھی ذہب کہتے ہیں اس لیے کہ لشکر کے اندر تعداد زیادہ ہوتے ہیں اس وقت کا معاملہ اور تو اس نقصان ہے بمباری ہوتی ہے اس وقت کا جو لشکر ہوتا تھا وہ دشمن سے اب دور ہے تو بڑی تعداد میں اکٹھے جا رہے تھے تو ایک دوسرے کے ساتھ مل جانا ذہب کی صورت میں فلاں و ملتوار نہ تم ان سے فٹ کے بل فیٹ نہ دکھاؤ ان کو اور حدیث میں نبی علیہ سلاۃ والسلام نے اکبر القبائر جو کہا ہے اس میں بھی یہ لفظ آیا ہے یوم و کہ اگر دشمن کے میدان سے تم باپ گئے تو یہ بڑے گناہوں میں سے بڑا گنا ہے گناہ کبیرہ وہ مئی یوم جن اور جو بھی پھرے گا اس دن ان سے دوبرا ہو پٹ کے بل الا متحرف مگر پینتلا پینتلا بدلنے کے لیے چال بدلنا جس کو کہتا ہے او متحرف یا چال بدلنے کے لیے او متحیزا یا پنا پکڑنے کے لیے لاطع اپنے جماعت کی طرف یہ دو حالات مستثنا کر دیا کہ ایک شخص دشمنوں کے بیچ میں گھس گیا ہے دشمنوں میں دور نکل گیا ہے اب اپنے ساتھیوں کی طرف پلٹ کر آ رہا ہے تو ظاہر بات ہے یہ پیٹ تو کرے گا یا دوسرا یہ کہ دشمنوں میں گھس گیا ہے اب چھال بدلنے کے لیے دوبارہ حملہ اور ہونے کے لیے وہاں سے باغ کر نکلتا ہے دوسری طرف سے حملہ اور ہوتا ہے اور ان دونوں کے علاوہ اگر کسی نے پیٹ دکھایا فقط ابھی من اللہ اللہ کے غذب میں ٹھکانا ان کا جانم ہے سلم اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے چلو یہ تو ہو گیا میدان جنگ اب بغیر میدان جنگ کے جب مسلمانوں کے حکمران سارے یہودیوں کو پیٹ دکھایا تو ان کے لیے کیا ہوگا ابھی تو پورا مسلمانوں کے حکمرانوں یہود نے سارا کو پیٹ دکھایا ہے یہ الگ بات ہے کہ مسلمان فوج کے اندر ایجنسیوں کے اندر اچھے خاصے لوگ ہوتے ہیں دیندار لوگ ہوتے ہیں پرہزگار لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کے لیے بھی مخلص ہوتے ہیں ملک کے لیے بھی مخلص ہوتے ہیں لیکن اکثر حکمرانوں میں وہ لوگ حاوی ہو گئے ہیں جو یقینی طور پر یہود نصارہ سے پختگی کے ساتھ وابستہ ہے ایمان نامی چیز ان میں نہیں رہا ہے شرک ان کے اندر بغاوت ان کے اندر قادیانیت ان کے اندر اب ایسی چیزوں میں کہاں سے اللہ کی نفرتیں آئی یہاں تو اللہ تعالی مجاہد سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے دشمن کو پیٹ دکھایا تو تم اللہ کے غزب میں گرفتار ہو گئے تو جب مسلمان حکمران یہود نسارا کو پیٹ دکھائے گا تو ان کے لیے اللہ کا غضب نہیں ہوگا فلم قتل کیا تم نے ان کو ولا لیکن اللہ قتل لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا وَمَا رَمَيْتَ میں تھا نہیں ماری آپ نے جب پینک رہے تھے آپ ولاکن لیکن پینکی تھی ان کو اللہ نے تاکہ ازمائے یا نوازے اللہ رب العالمین نیمان والوں کو من بلان حسنہ اپنے طرف سے اچھے نام سے ان اللہ حسن یقین اللہ تعالیٰ خوب سننے جاننے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس میدان جنگ میں آئے تو اللہ کے امر سے ہاتھ میں مٹی اٹھایا کنکری اور مشرقین کی طرف اس کو پینک دیا یہ پینکنا اللہ کے نبی کا کام اللہ کی توفیق سے لیکن ان کنکریوں کو مشرقین کے انکوں میں پہنچانا اللہ فرماتے تم نے تو صرف پینکا ہے پہنچایا ہم نے ہے وہ ہمارا میں تھا نہیں پینکی آپ نے اس رمے پہ جب آپ پینک رہے تھے ولیکن اللہ رما لیکن اللہ نے پینکی مانا اللہ نے پہنچا ہے تاکہ امتحان کرے یا ازمائے یا نوازے وہ لوب یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا بلا انحسنا بہترین انعام سے ذالم اللہ دل کافرین یہ اللہ کی حکمت ہے اور اللہ کمزور کرنے والے کافروں کے تدبیر کو کافروں کی تدبیر اللہ نے کمزور کیا ان میں سے ستر کو قتل کیا ستر کو قیدی بنایا اور مشرقین کی قوت چوٹ گئی ان اگر تم فیصلہ کرنا چاہتے ہو فقت جافت ہو ہے اللہ رب العالمین نے مشرقین سے خطاب کیا اگر تم فیصلہ کرنا چاہتے ہو بڑا تم کو شور تھا ہم فیصلہ ہی کریں گے چلو کر لو ابھی فیصلہ آ گیا تم ایک ہزار آئے ہو ایک ہزار ہمارے فرشتے آئے ہیں تین سو تیرہ صحابہ نبی سمیت آئے ہیں تعداد ان کی زیادہ ہے اور ان کے پاس وہ لشکر ہے جو تمہیں نظر بھی نہیں آتے ہیں اب اگر فیصلہ کرنا ہے تو فیصلہ ہو لیکن اگر تم رک جاتے ہو کہ اب مزید عملہ نہیں کریں گے ایمان لاتے ہو تو خیر اللہ تم تمہارے حق میں بہتر ہے وہ ان تو اگر تم پلٹ آؤ گے دوبارہ جنگ کے لیے نوج تو ہم پھر پلٹ آئیں گے ہمارے ملک فرشتے پھر بھی موجود ہے ہمارا نصرت موجود ہے ولند اور نہیں فائدہ دے گی تمہیں تمہاری جماعت کچھ بھی جو بھی تمہاری جماعت ہے یہود نہ کو ملا اپنے ساتھ وہ تمہیں فائدہ نہیں دے گی ولو کا صورت اگرچہ وہ بہت زیادہ ہو وہ اللہ, اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ یہ کتنی بڑی بشارت ہے یہ تو آبدن ہے نا یہ کوئی مکے میں اور مدینے میں آئے نازل ہو کر ان کے لیے تو نہیں تھی آج ہمارے لیے بھی ہیں کہ اگر ایمان والے اللہ کے توحید کے لیے لڑے اللہ کا نصرت کے جو شرائط ہے وہ پورا کر لے اور اللہ کا مدد ان کے ساتھ ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہارے دشمن یہود نسرا مشرقین ہیں ولو کا صورت اگرچہ زیادہ ہو لیکن ان کا جو قوت اور طاقت ہے لنگ تکن کم سے ان کے وہ قوتیں اور طاقت ہے ان کے کچھ بھی کام نہیں آئی کیونکہ اللہ غالب ہے اللہ نے آگے بتایا کہ میں ایمان والوں کے ساتھ ہوں تو جس گروہ میں اللہ ہے وہ غالب ہوگا کیونکہ اللہ فرماتے وہ تو ان حزب اللہ وہ تو غالب ہے اللہ کی جماعت یادین رسول اللہ رس کے رسول کے کرو نہ پھر تسماون تم سنتے ہو ولا تنو مت ہو جاؤ کل لذین ان لوگوں کی طرح کالو جنہوں نے کہا سمے نام نے سن لیا وہ کہ وہ نہیں سنتے تھے اللہ رب العالمین کا امر اللہ کا حکم سب کے لیے ہے فرمایا کہ اللہ رسول کی اطاعت کرو ایسے تاعت کے سمے آنا ہوا تو آنا جیسے بقرا کے آخر میں ہم نے پڑھ لیا تھا سما وا اور یہود نسالہ طرح نہ ہو جانا کہ قولی طور پر کہنا اور دل سے کہنا نہ ایسا کبھی نہیں بولنا شرطین جانداروں میں سے زمین پر چلنے پھرنے والوں میں اللہ اللہ کی نزدیک وہ بیرا اور گنگا اللہ دینا وہ لوگ اللہ یا کرنے رکھتے ہیں اللہ کی نزدیک زمین کے پشت پر چلنے والے وہ لوگ ہیں لا کلن جو عقل نہیں رکھتے اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا بیل ہے گائے ہیں بکریاں ہیں پرندے چرندے ہیں وہ بھی جو دابا ہے فرمایا نہیں اللہ دین وہ لوگ جو عقل نہیں رکھتے ہیں باوجود انسان ہونے کے وہ شرک اور کفر میں اور بدعات اور رسومات میں مبتلا ہے وہ بھی عقل ہے و لو علم الله او اگر جانتا اللہ تعالی ان میں خیرن اچھائی بلائی لا ضرور سناتا ان کو ولو اسماءهم لتولوا اگر سناتا اللہ تعالی ان کو ضرور پھر جاتے وہ وهم اورذون وہ اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہاں ایک اعتراض کا جواب تھا کہ اللہ رب العالمین نے جب ان کو گنگے بنا دیا ہے اور بہرے بنا دیا تو یہ تو ان کے ہدایت کے رستے بند ہو گئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کیے رستے اس لیے بند کیے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ اگر ان کو سنا بھی دے تو کیا فائدہ ہے پھر سوال آ رہا تھا کہ چلو اللہ سنا تو دے ان کو اللہ فرماتے ولو اصما اگر ان کو سناتا بھی تو ان کو کوئی فائدہ نہیں تھا سنانے سے ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا لہٰذا اس لئے اللہ نے نہیں سنایا یا ایوہ الذین <سؤال> آمنوا ایمان والو استجیبوا للہ والرسول بات مانو اللہ اور اس کی رسول کے ذات آکم جب وہ تمہیں بلائیں جب تمہیں وہ حکم دے لما یوہیکم تاکہ زندگی بخشے تمہیں وَعْلَمُوا جَانُ لَوْا اللہ اللَّهَ يَقْنِرَ اللَّهَ تَعَلَى يَخُولُو خائل ہو چکا ہے بین المرگ وَقَلْبِهِم حائل ہو جاتا ہے وہ بندے اور اس کے دل کی درمیان و امن ہو رہی اور یہ کہ تم اس کی طرف لٹائے جاؤ گے فرمائے اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرو اس کے اطاعت کے بغیر نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے تمہارے لیے اس کے بغیر تو ہلاکت ہے ہلاکت ہی ہلاکت اللہ اور رسول جو تمہیں حکم دیتا ہے وہ تمہارے لیے حیات ہے حیات اور اس کے بغیر حیات نہیں ہے یہاں پر وہ مشہور حدیث جو بخاری میں ہیں ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالی وہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی میں نے کہا میں نماز سے فارغ ہو جاؤں گا تو پھر چلا جاؤں گا نماز سے فارغ ہو گیا کیونکہ میں نفل, نفل پڑھ رہا تھا جب میں پہنچا کہاں آپ کیوں دیر سے آئے اللہ کے رسول میں نماز میں مصروف تھا نماز پڑھنے سے فارغ ہو جاؤں تو آ ہوں نبی علیہ السلام نے یہ آیات پہ پڑھ کر سنایا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں اللہ نے کیا فرمایا کہ اے ایمان والو ہے جب اللہ رسول تمہیں پکارے اس وقت تم استجابت کرو بس اور اس سے علماء نے استقال کیا ہے کہ فرضی عمل کو لے چھوڑ کر نفلی میں مشغول مت ہو جاؤ کہ فرضی عمل جہاں ضائع ہوتا ہے برباد ہوتا ہے ایک تو یہ نا کہ بھائی نفلی عبادت کر کے پھر فرض میں داخل ہو جاؤں لیکن جہاں ضائع ہوتا ہے وہاں فرضی عبادت میں داخل ہو جاؤ یہاں تو لوگ فرض جماعت ہو رہی ہے لوگ سنت پڑھ رہے نوافل میں مصروف ہوتے ہیں یہ بالکل باعن کے خلاف ہو رہے استجابت اللہ رسول کے خلاف ہے اور یہاں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ صحابی کے وہ عبادت وہ اللہ کے سامنے رکو کر رہا ہے سجدہ کر رہا ہے وہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں, میرے اطاعت میں نہیں ہے تو یہ عبادت نہیں ہوگا پھر کیونکہ میں تمہیں بلاتا ہوں تو اب تیرے نماز بھی نماز نہیں ہوگی اب ہم بتائیں کہ جب نبی سے ہٹ کر کوئی ہم ہم کام کریں گے مولیوں نے ایجاد کیے پیروں نے ایجاد کیے مولیوں کے کی طریقے ہیں رسم رواج ہے اس کے لیے ہم کیا سوچیں گے وہ کیا بنے گا وہ تو سبب عذاب ہے اس مرات اللہ تعالیٰ پردہ حائل کرتا ہے بندے اور اس کی دل کے درمیان وقت ڈرو فتن فتنے سے لا تو سیبندینا نہیں پہنچے گا وہ فتنہ ان لوگوں کو ظلم و جنہوں نے ظلم کیا مینکم تم میں سے خاصا خاص کر علام جان لو ان شدید الخاب یقین اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے اس فتنے سے ڈرو جو کہ کسی خاص طبقے میں سے کسی کو نہیں پہنچے گا بلکہ سب کو لپیٹ میں لے لے گا کفر کا فتنہ شرک کا فتنہ بے حیائی کا فتنہ یہ جو اس وقت معاشرے میں ہے یہ تو خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے سب کو لپیٹ میں لے لیے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دعوت توحید اور جہاد فی سبیل اللہ یہ فتنے کے خاتمے کے لیے ہیں اور ان دونوں کاموں کو چھوڑنے سے خود بخود فتنے پھیلتے ہیں پھر وہ خاص ستن کسی خاص کو نہیں پہنچتے مولوی ہو یا عامی سب کے گھروں میں وہ فتنے داخل ہوتے ہیں اس وقت سارے فتنے گھروں میں داخل ہو گئے ہیں کے وہ عام ہے عام کتنے وس کرو یاد کرو ایزان تم قدیل تم توڑے کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں مانا مدینے میں تم کمزور مکے میں کمزور تھے ابتدائی دور میں تخاف نہ تم ڈرتے تھے مناسو من یہ کہ اچھک لے جائیں گے تمہیں لوگ لوگ تمہیں اچھک کر لے جائے جس طرح کوئی پرندہ اپنے پنجے میں کسی چیز کو اٹھا لے اسی طرح کہیں لوگ آ جائیں اور تمہیں قتل کر دے اور مدینے سے تمہیں باہر نکال دے تمہیں یہ خوف تھا رضا کا کم اور تمہیں رزل میں سے لال تشکر تاکہ تم شکر ادا کرو یہ اس ربی کریم کی مہربانی ہے اس نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا ہے لہذا اس کے احسان کو بجا لاؤ اس کا بدلہ ادا کرو شکر ادا کرو لالت لَا مت کرو اللہ اس کے رسول کے وہ تخو نم اور خیالت مت کرو اپنے امانتوں کے وہ آتب کے تحت لام آئے گا وہ انتم تم تعلم تم جانتے ہو اس بات کا تمہیں معلوم ہے کہ خیانت گر کا کیا نتیجہ ہوتا ہے لہٰذا اللہ اور اس کے رسول کے خیانت سے اپنے آپ کو بچاؤ آپس کے خیالوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ جَانْ فتنا یقیناً تمہار عمال اور اولاد فتنا ہے اور یقیناً اللہ کے پاس بہت بڑا حاضر ہے پہلے فرمائے کہ اس فتنے سے بچو جو تم میں سے کسی خاص کو نہیں پہنچے گا اب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ فتنہ جو تم میں سے ہر ایک کو پہنچ سکتا ہے وہ تمہارا مال اور تمہارے اولاد ہے اس فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ تمہیں اللہ کی دین سے گیر نہ دے اس کی وجہ سے تم سے جہاد ترک نہ ہو جائے دعوت ترک نہ ہو جائے ورنہ پھر تمہیں بہت نقصان پہنچے گا یہ وہ فتنہ ہے سب کو گھیرے میں لے لے گا اس فتنے نے اس وقت سارے مسلمانوں کو لے لیے ہے گیرے میں لے لیے دعوت کا کام بھی اسی وجہ سے متاثر ہے جہاد کا کام بھی اسی وجہ سے متاثر ہے کہ مسلمان مال دولت اپنے جا و جلال اور اپنے آبادیوں میں کمائیوں میں بلڈنگوں میں کاروبار میں ایسے گھس گئے کہ اس سے نکلنا ان کے لیے موت لگتے ہیں بہت مشکل ہوتا ہے سابق کرم کے یہ معاملات آسان اس لیے تھے کہ وہ رہائش کھانے پینے اور ان چیزوں میں انتہائی ہلکے پھل کے اسباب رکھتے تھے کہ اگر آج یہاں سے اٹھ کر جاتے ہیں تو ان کے لیے ہجرت آسان جہاد پر جاتے ہیں تو جہاد آسان دل لگی نہیں تھی دنیا میں اس کی وجہ سے ان کے لیے مسئلہ آسان تھا کن فر دنیا کہ غریب اور عابر بین رستے کے مسافر یا اجنبی انسان کی طرح زندگی گزارو عبداللہ بن عمر صلی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تو اس میں یہ آسانی ہوتی ہے تو فرمایا تمہارا مال اور اولاد یہ تمہارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے لہٰذا اس فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ یا یوح لدینا من والو ان تک اللہ اگر تم ڈر گئے اللہ تعالیٰ سے یجعل الگ فرقانا تو بنا دے گا تمہارے اللہ تعالیٰ دلیل جس کو کہتے کسوٹی وہ یو کف فران دور کر دیں گے ہٹا دیں گے تم سے سیاد گم تمہارے گناہ و یا فرم معاف کر دیں گے تمہیں اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے بڑے فضر کے مالک ہے وہ اللہ سے ڈرنے کے بعد فرقان آئے گا اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جب ایک انسان اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ سے ڈرنے کے بعد وہ ہر مسئلے میں حلت اور حرمت میں اللہ کے خوف کی بنیاد پر دیکھتا ہے تو اللہ تعالی ہر اختلافی مسئلے میں ان کے لیے الہامی طور پر دلائل مہ... مہیا کرتا ہے اس کا ذہن کو کھول دیتا ہے کسی بھی مسئلے میں اختلاف آ جائے تو اللہ رب العالمین اس العالمینمائی کرتا ہے فرقان دیتا ہے اس کو اور یہ تقوی کے ساتھ مشروط ہے انقل وم قربین جب تدبیر کر رہے تھے آپ پر بولو گفرو جنہوں نے کفر کیا لسبت کا ان کا پروگرام کیا تھا تاکہ آپ کو قیدی بنا لے قید کر لے او یقتلو کا یا آپ کو قتل کر دے او یخرجو کا یا نکال دے آپ کو رونا اور وہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ تدبیر کر رہا تھا اللہ خیر الما کرین اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے مشرقین مکہ نے جمع ہو کر کے پروگرام بنایا دار الدوا میں کہ اس شخص کے ساتھ کیا کرے بہت تنگ کیا ہے اس نے ایک نے کہا اس کو جیل میں ڈالتے ہیں شیطان بھی اس مشورے میں آیا تھا انسانی صورت میں اچھا جیل میں ڈالتے ہیں شیطان نے کہا یا کسی اور نے مجلس میں کہا جیل میں ڈالیں گے لوگوں کو جیل میں خراب کرے گا یہ جیل میں بھی دعوت کا کام کرے گا یہ صحیح نہیں ہے پھر اس کو جلاوتن کرو اور فریجو کا اس کو باہر نکالو یہاں سے کہاں اس کو باہر نکالیں گے باہر جا کے یہ مہم چلائے گا دعوت چلائے گا اتنے افراد پیدا کرے گا وہاں سے لشکر کشی کر کے ہم سب کو بہا لے گا قتل کر دے گا یہ بھی نہیں صحیح قیدی بھی نہیں بنانا صحیح اور اس کو باہر ہجرت پر مجبور کرنا بھی صحیح نہیں تو پھر کیا کریں پھر ایک نے مشورہ دیا ایسا کرتے ہیں ہر خاندان میں سے دو دو افراد مقرر کرو قبیلوں کے اور اس کے گھر پر رات کے وقت صبح کے وقت عملہ کر لیتے ہیں ہر خاندان کے لوگ اس میں شریک ہو جائیں گے آپ جب قتل کر لیں گے تو ابو طالب کے خاندان والے کس سے پوچھیں گے خون کا حساب کس کس سے لیں گے ہر ایک بولو کے ہم نے کیا ہے لو جس سے بدلہ لینا ہے شیطان نے کہا یہ اصل مشورہ ہے یہ کرنے کا کام یہ کرو قتل کو بہت پسند کرتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کی نبی علیہ السلام ابو بکر کے گھر چلے گئے عائشہ فرماتی اللہ کے نبی جب گرمی کے دب کے موسم میں وقت میں دوپہر کے ٹائم آئے تو گھر کے لوگ ہم سمجھ گئے کہ کوئی مسئلہ ہے اس لیے کہ اس ٹائم یہ کبھی نہیں آئے آ کر ابو بکر سے کہا کہ گھر والوں کو باہر دوسری طرف شفٹ کر لو یا پردے کا انتظام کرو ہم نے آپ سے مشورہ کرنا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے گھر کے لوگ ہیں کوئی بھی مشورہ کرو آپ کی کسی قسم کے راز کو فاش نہیں کیا جائے گا کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے سفر کرنے کا ہجرت کرنے کا حکم ہے آخرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں یہ لوگ گھر پر آئے ہیں مشرقین گھر پر آئے ہیں اور رات کو کھڑے بھی رہے ہیں جب نبی علیہ السلام ان پر گزرے تھے جس رات کو تو یہ بالکل حکے پکے رہ گئے اور یہاں تک کہ روشنی ہو گئی جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ ہم کیوں کرے ہیں ہاں ہم تو محمد کے لیے ہیں اندر دیکھا ہے ہی نہیں وہ اس میں کچھ واقعات جھوٹے بھی لوگوں نے بنائے ہیں کہ حاضر وہ سویا ہوا تھا اور اس طرح اس طرح بعض واقعات وہ صحیح واقعات نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکل گئے اللہ فرماتے انہوں نے اپنا چال بنایا اللہ نے اپنے تدبیر کی اللہ کا تدبیر غالب ہے پھر نبی علیہ السلام غار میں گئے ابو بکر صدیف رض کا غلام وہاں آتے رہے اور بکریوں کا دودھ ان کو پلانا اور مکے کے خبرے لانا کہ مکے میں کیا خبر ہے لوگ کیا پروگرام کر رہے ہیں اور جس رستے میں گئے ہیں اس رستے کے پر بکریوں کا ریوڑ لے جا کر وہاں سے گھما کر ان کے قدموں کے نشانات میں یہ بہت ساری چیزیں جو تاریخی اعتبار سے ملتی ہیں کچھ اس میں سے کچھ غلط مکڑی کا جالا وغیرہ یا بعض ایسی چیزیں تو اس قسم کے واقعات سے گزر کر کے نبی علیہ تو السلام مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں اللہ رب العالمین غالب ہے اپنے کام پر وحیدات الم جب تلاوت کی جاتی ہے ان کے اوپر آیا تو نہو کہتے ہیں محفد سمینا یقیناً ہم نے سن لیا شا اگر ہم چاہیں لق تو ہم کیا سکتے ہیں مثل ہزا اس جیسے ہمارے ایتو کے بارے میں اس جیسے اور ساتھ میں کہتے ہیں ان انحضا نہیں ہے یہ اللہ سات مگر قصے کہانیاں داستانے پچھلے لوگوں کے لط علیہ السلام نے یہ کیا نو علیہ السلام نے یہ کیا تو پچھلے لوگوں کی کہانی ہے اللہ فرماتے ہیں ان کو تو ہم نے چیلنج کیا ہے اور یہ جواب نہ دے سکے یہ بنائیں گے کیسے وائس کالو جب انہوں نے کہا گر ہو یہ قرآن اور ہمارے ہم اوپر ایک روایت میں یہ کہ جب یہ لوگ مکے سے نکل رہے تھے بے تو اللہ کے خلاف کو پکڑ کر دعائیں مانگی اے اللہ اگر تیرے یہ نبی یہ قرآن سچا ہے تو ہم کو تباہ کر دے اگر یہ غلط ہے تو ان کو تباہ کر دے تو اللہ نے موجود ہو جب نبی میں تھے اور انہوں نے دعائیں مانگی تھی اللہ نے فرمایا کیسے ہم ان کو عذاب دیں گے آپ ان میں موجود ہیں وما اللہ اللہ عذاب ان کو وهم اور وہ بخشش طلب کرتے ہیں اس سے ثابت ہوتے کہ اللہ مشرقین کی دعا پہ قبول کرتا ہے کہ وہ لوگ دعائیں مانگ رہے تھے کبھی کبھار تو اللہ تعالیٰ ان کے دعاؤں پر بھی درگزر کرتے تھے بعض ان میں سے وہ ہے کہ دعا مانگتے ہیں اللہ ہم کو معاف کرتے ہم سے غلطی ہو گئی ہے یہ نہیں کہ وہ نبی کے حق میں ویسے استغفار تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے استغفار کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر عذاب روک دیا لیکن پھر اللہ کا قانون کہ یہ باز نہیں آئے جب باز نہیں آئے تو پھر میں وما کیا ہوا ہے ان کو اللہ اللہ کیا عذاب نہیں دے گا ان کو اللہ تعالی تعالیٰ الحرام <تصفيق> وہ روکتے ہیں لوگوں کو مسجد الحرام سے وہ ماں کا اور نہیں ہے وہ ان کے دوست مانا خیر خواہ ریت اللہ کے خیر خواہ نہیں ہے اور ہر مسجد کا مشرق خیر خواہ نہیں ہوتا ہے یہ کون سا خیر خاص مسجد کی میرا کھڑے ہو کے بونک رہے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں غیر اللہ کو پکارتے ہیں چیخ پکار جبکہ مسجد میں بلند آواز سے بولنا ہی درست نہیں ہے سکون سے بات کرنا ہے فرمائے بیت اللہ کے خیر خواہ نہیں ہیں ان لیا نہیں ہے اس کے خیر خواہ المتقن مگر لوگ جو متقی ہے لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتے ہیں فرمائے بیت اللہ کے خیر خواہ صرف اور صرف متقی لوگ ہیں پرزگار لوگ ہیں یہ تو بیت اللہ کے کیرخوان نہیں ہیں ان کو ہم کیسے چھوڑیں گے یہ تو بیت اللہ کے دشمن ہیں پھر اللہ نے ان کی عبادت کا ذکر کیا ہوماں کا نسلہ تم نہیں ہے ان کی نماز اہندے بیت اللہ کے پاس اللہ مقام و تس دیا مگر سیٹیاں بجانا تالیاں بجانا فضوق الزاب آفس بنا کن تم تک فرون اس کے جو تم کفر کر رہے تھے ایک مانا تو یہ کہ یہ نماز پڑھتے ہیں تو سیٹیاں بجانا تالیاں بجانا یہ اپنے نماز کے انہوں نے مشغلہ بنایا ہوا ہے دوسرا معنی جس طرح ہمارے قوم کے اندر ہے کہ یہ جب عبادت کرتے ہیں تو تالیاں بھی بجاتے ہیں اور ساتھ میں سرود بھی بجاتے ہیں اس کا نام کیا رکھا ہے قوالی ان کا عبادت نہیں ہے مگر تالیاں بجانا سیٹیاں بجانا یہ ان کا عبادت ہو گیا تیسرا معنی یہ کہ انہوں نے یہ کام اپنا شغل ایسا بنایا ہے کھیلد اور گانے اور ناچ اور یہ چیزیں کہ یہی ان کا عبادت ہے باقی اللہ کا عبادت تو یہ کرتے نہیں فہاشی والے لوگ ہیں اللہ نے اس لیے فرمایا کفر کیا یون فکور خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو لئے سبیل اللہ تاکہ روک لے لوگوں کو اللہ کے رستے سے قریب کریں گے اس مال کو اب یہاں دیکھ لے اس معاشرے میں بھی سیاب کو فٹ کر کے دیکھ لو فون سکون قریب خرچ کریں گے اس مال کو حسرتن پھر ہوگا ان کے اوپر حسرت ندامت پھر وہ مغلوب کیے جائیں گے ولدین کا بھرو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا طرف کیے جائیں گے اس میں آج کے معاشرے میں بھی یہ بات واضح طور پر موجود ہے نا کہ کفر کے سارے قوتیں مل کر اسلام کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اپنے مال کو بھی خرچ کرتے ہیں جان بھی پیش کرتے ہیں لیکن اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ایمان والوں کو دنیا سے مٹا نہیں سکتے ان کے لیے سر درد ہمیشہ رہے گا اللہ فرماتے ہیں مال خرچ کریں گے تو حسرت ان, ان کے اوپر حسرت ہوگا جس طرح امریکہ کے دیوالیاں ہوتا جا رہا ہے نا حسرت ہے کہ مال کیوں جا رہا ہے کہاں خرچ ہو رہے روس کا دیوالیاں ہو گیا تو کس پر ہو گیا انہوں نے کیا چیز مارا صرف مٹھی پر کے ساتھ لڑائی لڑی تو فرمایا ان کے اوپر حسرت اور یہ تو دنیا کے حسرت ہے فرمایا میں جہنم شرون جہنم کی طرف وہ جمع کیے جائیں گے تو پھر دنیا میں یہ کیوں ہے ایسا ان کو قوت اور طاقت دی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی امیض اللہ الخبیر من الطیب تو یہ تاکہ الگ کر دے اللہ تعالیٰ نہ پاک کو پاک سے خبیسا اور دے کو بازن باز کے اوپر پر دیر کر دے ان کو سب کے سب اوپر یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں اللہ سب بہان ہو تالا فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو خبیز ہے ان خبیز کو ہم اکٹھا کر لیتے ہیں ابھی بھی خبیصوں کا اتحاد ہے نا اقوام متحدہ نام رکھ دیا ہے اقوام اصل میں ہے اقوام منتشرہ جمع وقلوبہ شرطا اللہ فرماتے ہیں ان کے دل آپس میں جدا جدا ہے لیکن یہ تو ابھی ان کے مقابلے میں ایمان والوں کی وہ قوت نہیں ہے کہ جب ان میں سے کسی ایک کے سر پر اسلامی خلافت اور عمارت کا کھوڑا لگ جائے اور پھر دوسرا دیکھے کہ اگر میں کچھ بولوں گا تو میرے سر پہ لگتے ہیں پھر ان کے اپس میں اتنا اختلاف ہے کہ وہ پھر چیف اٹھیں گے. ایک کہے گا میں, میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں دوسرا کہے گا میں ذمہ دار نہیں ہوں تو آپ پوری دنیا میں مسلمانوں کا کوئی اسلامی ریاست خلیفہ کی صورت میں نہیں ہے تو اس لیے ظاہر میں اکٹھے لگتے ہیں لیکن جب ان کو کھوڑا لگے گا مجاہدین کا صحیح معنوں میں خلافت کا کھوڑا تو ان کا اختلاف پھر سامنے آ جاتے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو اوپر نیچے کر کے اور پھر ہم اکٹھا ان کو جانب میں ڈالیں گے کل آپ فرما کو ماں قد صلب جو کچھ انہوں نے پہلا کیا ہے یہ توبے کے دعوت اگر تم لوگوں نے کچھ بھی کیا ہے مسلمانوں کو بھی قتل کیا ہے کفر شرک سب کچھ کیا ہے توبہ کر لو ایمان میں داخل ہو جاؤ تو سب کا ریکارڈ صاف ہو جائے گا جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا قاتل مقتول دونوں جنت میں جائیں گے کیوں فرمایا پہلے وہ قاتل تھا کافر تھا ایک مسلمان کو اس نے شہید کیا پھر ایمان لے آیا ایمان لانے کے بعد وہ جنت میں جا رہے اور اس کا مقتول بھی جا رہے اس نے جس کو قتل کیا تھا وہ بھی جنت میں جا رہے وہ مسلمان یہ ہو گیا اب قاتل تو ہے نا پرانے ریکارڈ میں لیکن اللہ نے اس کے اس ریکارڈ کو مٹھایا قاتل ہونے کے باوجود جنت میں جا رہے قاتل بھی جا رہے مقتول بھی جا رہے تو اس نے فرمایا قد سلف سب کا گناہ گزر گیا جو وہ معاف ہو جائے گا و ان اگر وہ ایسا ہی پھر کریں گے فقط مدد سنت الاولین تو یقینا گزر چکی ہے سنت ہمارے پہلے لوگوں میں پہلے لوگوں میں جو ہمارا طریقہ رہا ہے یہ قوموں کو تباہ کرنا پھر وہیں اس کے لیے تیار ہو جائے وقاتلهم لڑو ان کے ساتھ حد الا تكون فتنہ یہاں تک باقی نہ رہے فتنا ہو جائے دن سارا کے سارا اللہ کے لیے باقی نہ رہے کو مٹھا ڈالو اس کے لیے اور جہاد ہے یہ یاد رکھو جہاد جاری ہو اور شرک اس کے ساتھ پلتا پلتا جا رہا ہو سمجھو کہ وہ جہاد نہیں ہے فعنت فس اگر بازا گئے الل بے جو وہ عمل کرتے ہیں دیکھنے والا ہے خوب دیکھنے والا ہے وہ ان طول اگر پھر گئے وہ فالم وس جان لو ان طول اگر گئے وہ تو فالمو فس جان لو انعالی تمہارا مولا ہے نیامن مولا و نیامن وہ بہترین کار ساز ہے اور بہترین مددگار ہے وہ, وہ بہترین کار ساز ہے وہ اس کے کارسازی اور مددگاری میں کسی قسم کا شخص شبہ نہیں ہے اس کے پاس ہر قسم کی قوتیں اور طاقتیں ہیں فرمایا اگر یہ لوگ پھر جاتے ہیں جنگ کی طرف جاتے ہیں تو اے ایمان والو تم جان لو تمہارا مولا ایسا ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے اس کے ذات پر یقین بھروسہ کرو وہ ہر حال میں تمہارا مددگار ہوگا